بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئتهم المتقون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جلم جواله وأصحابه صلى الله عليه وسلم اللہ وسلم والسلام وسلم یا حبیب والسلام وسلم یا شفیع المسلمین اللّۃ والسلام علیہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین و صاحب کا اجمعین حمد و سلاد کے بعد خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا عبداللہ اللہ ابو بکر صدیق و عتیق رضی اللہ کے عنہ ہو یوم مسلمانان عالم انتہائی تسک و احتشام کے ساتھ منا رہے ہیں حضرت سیمنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے اور ان کی سیرت مبارکہ کے مختلف نو گوشے ہیں ان کی حیات طیبہ اور سیرت مقدسہ کا ہر گوشہ ایسا روشن اور تابناک ہے کہ ان کے جس گوشے پر جس زاویے سے بھی نگاہ ڈالتے ہیں حضرت حیدن صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ فہم و فراست اور ان کی خدادات صلاحیت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ ان میں بڑا ممتاز اور انتہائی نمایاں طور پر نظر آتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں نے جس ماحول میں خلافت کو سنبھالا تھا یہ دور اور یہ مرحلہ بڑا ہی نازک صورت اختیار کیے ہوئے تھا حضرات صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جس دور سے ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد گزرے ہیں اگر اللہ رب العزت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہم پر اپنی مہربانی نہ فرماتا تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ ایک حقیقت اس لیے کہ جن لوگوں نے اسلام کی مصنوعی نقاب اپنے اوپر ڈالی ڈالے ہوئی, ڈالی ہوئی تھی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایسی صورت حال پیدا کر دی تھی کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خد صلاحیت کو برو وقار نہ لاتے اور وہ اقدامات جو انہوں نے ایسے نازک موقع پر کیے اگر نہ کرتے تو اسلام کی اصل روح اسلام کی شکل و صورت بالکل مست ہو کر رہ رہا ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو ایک طرف تو ایسا گروہ پیدا ہو گیا کہ جس نے علل اعلان یہ کہہ دیا کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے یہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا ہر طرف سے بغاوت کے آثار بھی نظر آ رہے تھے اور بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام جنہوں نے یہ صورت حال دیکھی انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ یہ انتہائی نازک وقت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب نظام خلافت کو سنبھالا ہے تو یہ صورت حال جب سامنے آئی تو آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اعلان جہاد جب کیا تو لوگوں نے حضرت صدرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے آ کر یہ عرض کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں انتہائی صورت حال نازک ہے اور جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ہے یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے اور آپ کیسے جو ہے ان کے خلاف جہاد کریں گے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان اس نے اپنا مال اپنا نفس محفوظ کر لیا تو آپ کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر حضرت صاحبہ نے بیان کی یعنی اس طرح کے دلائل پیش کیے لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور ان کے تدبر اور ان کی شریعت دانی پر قربان چاہیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو لوگ اونٹ کی رسی کی بھی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ دیتے تھے میں ان سے وہ زکوٰۃ وصول کروں گا اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے اور نماز اور زکوٰۃ کو جدا نہیں کیا جا سکتا اور بات دراصل یہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائے ہے تاب واقام الصلاۃ واط و زکات فخلو سبیل کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر ان کے تم در پہ مت ہو تو حضرت سدن صدیق عبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو دلیلیں تو یہ بیان فرمائی اس کے بعد تیسری دلیل یہ بیان فرمائی کہ تمہیں یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت بنو و کا آیا تھا اور اس نے حضور سے یہ عرض کی تھی کہ حضور ہم تین اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے نماز سے ہم کو مستنا قرار دے دیا جائے تو تمہیں یاد ہے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ لا خیر فی دین لا صلاح فی کہ اس دین میں کچھ بھلائی نہیں جس میں نماز نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو دین سے جدا نہیں کیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کہ نماز فرض ہے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض ہے دونوں کی فرضیت میں کوئی جو ہے فرق نہیں ہے لہٰذا زکوٰۃ کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے اگر تمہاری یہ رائے ہے اور تم یہ کہتے ہو تو ذرا سوچو کہ آج ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا باقی سارے ارکان ادا کرے گا تو کل کوئی دوسرا گروہ پیدا ہو جائے گا وہ یہ کہے گا کہ ہم جو ہیں نماز ادا نہیں کریں گے نماز کو چھوڑیں گے نماز کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہا جائے ہم باقی ارکان ادا کریں گے تو اس طرح سے دین اسلام کی شکل و صورت ہی مست ہو کر رہ جائے گی لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ جو آج گروہ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا آپ ذرا غور کریں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کہ کیسا جو ہے یہ فیصلہ تھا یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیف کہ جو بڑے چری تھے بڑے نڈر اور بڑے دلیر اور بڑے بہادر تھے انہوں نے بھی جو ہے یہ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو سن کر یہ کہا تھا کہ بلاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچی ہے اور جس کا فیصلہ کیا ہے وہ فی... وہی حق ہے اور وہی درست ہے تو اب آپ دیکھیں اور ہمیں جو ہے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے اور ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر دین اسلام میں اور ضروریات دین میں سے اگر کوئی شخص کسی ضرورت دینی کا انکار کرے تو پھر اس کے نماز روزے کو نہیں دیکھا جائے آج بس قسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں اور ان باتوں پر دھیان نہیں رکھتے ہیں اور وہ ان باتوں کو جو ہے یعنی پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن اس کی وہ بات نہیں دیکھتے جس سے دینی ضرورت کا انکار ہو رہا ہوتا ہے تو یہیں سے آپ سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ جس طرح سے نماز روزہ حج زکت یہ ساری چیزیں فرض ہیں اور اسی طرح سے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو پھر اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر ادب و احترام بھی اسی طرح سے فرض و واجب ہے جس طرح سے کہ نماز اور زکوٰۃ فرض ہے اب اگر کوئی نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ کرتا ہے لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کی بھی شان میں توہین اور گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے تو پھر اس کے نماز روزہ کلمے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نماز اور روزہ اور کلمہ جس نے ہمیں عطا فرمایا ہے جب اس کی ہی بارگاہ میں یہ با ادب نہیں ہیں تو پھر جو ہے یہ اس کی نماز اور روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کا نماز اور روزہ جو ہے صرف یہ ظاہری جو ہے وہ چیز ہے یہ ظاہری شکل و صورت ہے اصل جو ہے وہ ایمان کی جو روح ہے وہ اسے حاصل نہیں ہم اس کا نماز و روزہ کلمہ نہیں دیکھیں گے حضرت صدرہ صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی چیز کو پیش نظر رکھا اور مانگین اسکاط کے خلاف جہاد کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے تجور تھے اور وہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں رکھتے تھے کسی قسم کی کوئی جو ہے ایسی باتوں میں نرم گوشہ رکھنے کے لیے تیار نہیں بارہا جو ہے اس کا اظہار کیا ہے انہوں نے اور ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے دین کے حامی تھے اور بڑے جو ہے معجد تھے اور خود اللہ سے بارک و تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی ہے اور جو ہے ان کی جو ہے اس عمر کی جو تصدیق فرمائی ایک موقع پر حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے یہاں کوئی جلس عام تھا وہاں تشریف لے گئے یہودیوں کا بہت بڑا عالم فقات یہ آیا ہوا تھا آپ اس کے پاس پہنچے اور فرمائے کہ فقات اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لو اور تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ تورات و انجیل میں اس سچے رسول کے واقعات موجود ہیں تم پڑھتے ہو لہذا ایمان لے آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دو قرض حسنا دو بقاط نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بیان سنا اور یہ ارشادات سنے تو کہنے لگا کہ ابو بکر اس سے تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم غنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر تیش آ گیا اور تھپڑ رسید کر دیا ایک تماچا مارا مجھ پر اور تشیح لے آئے یہ فقاط حضور کی خدمت میں پہنچا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ اس طرح سے مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر تشریف لے گئے اور گفتگو ہوئی عرض کی کہ حضور فقات نے مجھ سے یہ باتیں کی تھیں اور یہ کہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم جو ہے وہ غنی ہیں اس پر مجھے غصہ آیا تو میں نے فقات کو تھپڑ مارا تھا یہودی فوراً انکار کر کے منکر ہو گیا اور کہا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں حضرت ابو بکر جو یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ الفاظ اور یہ کلمات کہے ہی نہیں اللہ کی شان میں یہ گفتگو ہو رہی تھی حضور سے سفار پیدا ہوا تھا اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یاد کریمہ نازل فرمائی لقد سمع اللہ قاللہ فقیر النحنیہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بات کو سن لیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں اور فرمائیے کہ کس طرح سے اللہ سبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی اور ان کی تصدیق فرمائی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صدیق ہیں کہ اللہ سے بارک قرآن کریم میں ان کے بارے ان کی صداقت کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرما کر ان کی تائید اور ان کی حمایت فرماتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوں حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام کے بارے میں بڑے جو ہے وہ قیم اور یہ سب کچھ مرتبے اور ان کو یہ سب کمالات اور ان کو یہ اوصاف حمیدہ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی بنیاد پر انہیں حاصل ہوا بڑے سچے عاشق تھے بڑے جو ہے ایسے محب تھے آپ ان کی محبت کا اندازہ اس واقعے سے کریں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو انگوٹھی مرمت فرمائی اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آؤ حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور کندھا کرنے والے سے کہا کہ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کندھا کر دیں وہ کندھا ہو گیا انگوٹھی لے کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ و سلّم نے جب انگوٹھی کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر سے نام لکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور یہ واقعہ کوئی معمولی کتاب کا نہیں میں آپ کو بتلا دوں کہ تفصیر کبیر میں حضرت علامہ فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا حضور نے حضرت ابو بکر کو بلوایا فرمایا کہ یہ کیا کیا تم نے میں نے تو تم سے یہ کہا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ لکھوانا اور تم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ یعنی میرا نام بھی اور اپنا نام بھی لکھوا لائی تو یہ کیا تم نے سوچ حضرت ابوبکر نرسیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں نے محمد الرسول اللہ لکھوایا مجھے یہ گوارا نہیں ہوا میرا دل یہ نہیں مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا نام نہ ہو تو اس لیے جو ہے میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھوایا ہے لیکن میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا یہ تو میں انگوٹھی جہاں سے میں نے یہ لکھوایا ہے وہاں سے لے کر جو میں چلا ہوں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا اس مسافت میں جو ہے یہ لکھا گیا میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا یہ گفتگو ہو رہی کہ اسی اطنٰ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی و سلم میں حاضر ہوئے اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ فرمایا ہے میں آپ کو یہ آ کر بتلاؤں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کا نام جو ہے وہ اللہ کے نام سے جدا ہو تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس طرح سے حضرت سگنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نام کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نام جدا کرنا گوارہ نہیں کیا اسی طرح اور انہوں نے میرے نام کے ساتھ جو ہے میرے حبیب کا نام لکھوایا اسی طرح سے مجھے بھی یہ پسند نہیں ہوا کہ جہاں میرے حبیب کا نام ہو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ ہو تو یہ ہے حضرت سیدنا صدیق سی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نعیت اور رفاقت اور دوستی اور محبت اور عشق کہ جس کی حمایت اور جس کی تائید اور جس کا اظہار اللہ سبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے اور یہ دیکھ لیں آپ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی رفاقت سے جو فیض حاصل ہوا ہے اور جو کمالات اور جو براتب حاصل ہوئے ہیں وہ جو ہے ایک طرف جہاں حادیثی مبارکہ میں ہے قرآن قریب میں بھی متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور یہی نہیں کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بالحانہ عشق کو محبت بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی اہل بیت سے بھی ان کو ایسی محبت اور ایسی رفاقت اور ایسی دوستی اور ایسی الفت تھی اور جس کا وہ بارہا اظہار فرمایا کرتے تھے حکم دیا کرتے تھے کہ ارقبور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اہل بیتی ہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لحاظ ان کے اہل گھرانے ان کے گھر والوں اور ان کے اہل بیت, بیت کے ساتھ بھی کیا کرو یہی وجہ تھی کہ جب بھی مال حنیمت آتا تھا اور وہ مال تو آپ تقسیمی فرمایا کرتے تھے اور شہزادوں میں جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ عطا فرماتے تھے لیکن یہاں یہ دیکھیے کہ خاص طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی جو ہدیہ اور تحفہ بھیجا جاتا تھا وہ اپنے لیے نہیں قبول تو کرتے تھے لیکن وہ قبول فرما کر حضرت سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو مرحمت فرما دیا کرتے تھے اور جہاں تک بعض باتوں کا تعلق ہے تو یہ غیروں نے اور یہ دشمنان اسلام نے اڑا دی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا انتقال ہوا تو حضرت سیدینہ علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے رات و رات ان کو غسل اور ان کی ان کو خبند دے کر دیا ان کی تدفین کر دی تھی یہ سب بن کھڑک پاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ اول کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے وصال کی خبر نہ ہو اور وہ جو ہے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو جب جبکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور جب جنازہ تیار ہوا اور باہر لایا گیا اور جب رکھا گیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ چلیے آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے فرمایا کہ نہیں آپ آگے بڑھیے اور آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیے تو حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا جنازہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے عکس جو ہے اس کے برعکس جو ہے ایسی باتیں جو ہیں یعنی امت مسلمہ میں پھیلائی جاتی ہیں کہ جس سے امت مسلمہ جو ہے دین کے ان سکونوں سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ متنفر ہو جائیں اور ان سے جو ہے جناب وہ جو ہے یعنی دور ہو جائیں اور یہ دشمنان اسلام کی سازش حالانکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا بلکہ قلفۂ صلاثہ کا جو معاملہ حضرات اہل بیگ کے ساتھ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کی ایک ایک بات سے یہ ثابت ہوتا ہے اور مستند جو ہے اور معتمد جو ہے تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی موقع پر جو ہے ان حضرات نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ان کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ جس سے یہ بو بھی آتی ہو کہ یہ حضرات جو تھے ان سے کسی طرح سے جو ہے وہ دوری رکھتے تھے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے پر علال اعلان یہ جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے یہ با یہ بات بہت پسند ہے کہ میں جو ہے اپنے خرابت داروں اپنے جو ہے رشتے داروں سے جو ہے وہ جتنی سلا رحمی کروں اس سے کہیں زیادہ جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جو ہے وہ سلیہ رحمی کروں گی اور اس کا بارہا جو ہے انہوں نے جو ہے اظہار بھی کیا ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف سے نماز عصر پڑھ کر نکل رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے ہیں نکلے اپنی گود میں اٹھایا اور ایک بہت بڑا یعنی تہلسان بہت بڑا قیمتی جو ہے آپ کے پاس جو ہے کمبل آیا ہوا تھا جو خاص طور پر آپ کے لیے بھیجا گیا تھا وہ تہلسان وہ قیمتی کمبل جو تھا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈال دیا اور ان کو اڑھایا اور اس طرح سے جو خوشی کا اور مسدت کا اظہار فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیح جا نشی سے حضور اکرم صلی اللہ و سلّم نے اپنی حیات طیّبہ ہی میں ان کی خلافت کی طرف متعدد مواقع پر جو ہے جناب اشارہ فرمایا تھا ایک خاتون آئی اور حضور سے مسئلہ دجاک کرنے لگی عرض کی کہ حضور مجھے یہ مسئلہ بتلا دیجئے آپ نے فرمایا کہ اب تو تم چلی جاؤ بعد میں آنا پھر جو ہے مسئلہ بتلایا جائے گا خاتون نے عرض کی حضور اس وقت میں چلی جاؤں اور بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر جو ہے وہ کیا کروں فرمایا کہ پہلم تجدینی اگر تو بعد میں آ اور مجھے نہ پائے تو پھر تم ابو بکر سے رجوع کرنا اور پھر آپ دیکھیں کہ اپنی علالت کے ایام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت کا حکم کسے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے حضرت عائشہ حضرت حفصہ سے آپ نے فرمایا کہ جا تم ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عرب یارت اللہ میرے والد بڑے رقیق القلب ہیں وہ آپ کی موجودگی میں آپ کے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں وہ جو ہے اس کو جو ہے برداشت نہیں کر سکیں گے فرمایا کہ نہیں ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کتنی یعنی کئی روز تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ مسلح پر کھڑے ہو کر جو ہے یعنی امامت کے فرائض انجام اور یہی نہیں بلکہ اسی طرح سے آپ نے ایک ایک اور واقعہ بھی جو ہے ذرا توڑ مروڑ کر بیان کیا جاتا ہے دشمنان اسلام جو ہیں وہ اس واقعے کو بھی جو ہے بری طرح جو ہے مت کر کر امت مسلمہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علالت کے ایام میں قلم دوات منگائی تھی اور جناب جو ہے حضرت عمر عمر نے جو ہے قلم دوات لانے سے منع کر دیا تھا اور اس طرح سے جو ہے وہ خلافت جو ہے حضرت علی کو دینا چاہتے تھے یہ لکھنا چاہتے تھے اور اس لیے جو ہے قلم دوات لانے سے جو ہے منع فرما دیے گئے یہ بالکل جو ہے من گھڑت بات ہے کسی کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت دی جانے والی بلکہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو جب خلافت کے خلیفہ کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے تو حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جس کو امامت سغرا کے لیے اپنے مسلح پر کھڑا کیا ہم اس کو اپنی دنیاوی امامت کے لیے بھی منتخب فرماتے ہیں جب حقیقت حال تو یہ ہے تو جبکہ قلم دوات والی حدیث کا واقعہ تو یہ ہے ہمارے محدثین نے لکھا اور بڑے جلیل و قدر جو ہے شارحین نے اس کی تشریف فرمائی کہ جبکہ حقیقت حال تو یہ تھی حضرت سدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے جو ہے قلم دوات جو ہے وہ نہیں منگوائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے آپ کو قلم دوات لا کر آپ کی خدمت پیش کر کر آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہیے ہمارے شارحین محتسین لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے تو یہ یہ جو ہے وہ یہ حدیف ہے جب اس کو جناب توڑ مروڑ کر جناب کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا ہونے والا تھا اور اس طرح سے دیکھ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہی بات تھی کہ ما صلی اللہ ما صلی اللہ جیسا کہ ایک بے دین طبقہ یہ کہتا ہے کے جناب خلافت پر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ غازی غازان قبضہ کر لیا تھا پھر آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشیر خاص رہے ہیں ان کے دور خلافت میں خاص طور پر جو ہے ان سے مشورہ طلب کیا جاتا تھا وہ مشورہ دیا کرتے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو جب طلیبہ منتقب ہوئے تو ان کے دور میں بھی حضرت سیدنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مشیر رہے حضرت سیدنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اللہ اللہ نہ صرف یہ کہ عام بلکہ حضرت سیدنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز عام المسلمین نے حضرت سیدنا صدیق ارب رضی اللہ تعالیٰ عمل کے حق میں فیصلہ دیا تھا خلافت سے متعلق اسی روز حضرت سدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت عام فرمائی اور خلیفہ ہونے کے بعد حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن حضرت سدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عن کے جاتے رہتے تھے حضرت فاطمہ کے یہاں جاتے رہتے تھے حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ حضرت ابوبکر زار و قطار رونے لگ جاتے تھے یہ, حق, یہ حقائق ہیں تو بہرحال ارض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت فرینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مسند خلافت پر متمکن ہو کر جس طرح سے اسلام کی خدمت انجام دی ہے اور جس طرح سے انصاف قائم کیا اور پھر ایسے شعبہ جات قائم فرمائے کہ جن کی نصیب اور جن کی بنیاد پہلے کبھی نہیں ملتی تھی اور حضرت صدر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ شعبہ جات قائم فرمائے اور وہ محاتمہ جات قائم فرمائے کہ جن کے جن, جن میں سے بہت سو پر آج بھی جو ہے نہ صرف یہ کہ اسلامی ممالک میں بلکہ جو ہے غیر اسلامی ممالک میں بھی جو ہے وہ شعبہ جات آج بھی قائم ہیں بیت المال کا نظام سب سے پہلے حضرت صدیق برد اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا پولیس کا محکمہ سب سے پہلے حضرت برد اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا فوج کا محکمہ غرض یہ کہ کتنے معاملات کتنے جو ہے یعنی محکمہ جات ایسے ہیں کہ جو حضرت سیدنا صدیقہ برد اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں سے یعنی سب سے پہلے وہ انہوں, انہوں نے قائم فرمائے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حضرت فیدنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو نظام انہوں نے قائم فرمایا تھا آج ہمارے ملک میں بھی وہی نظام قائم ہو جائے تو ہمیں سکھ اور چین حاصل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توحفی کی نائت فرمائے وخر تعورانہ رب العالمین میں نے گزشتہ جمعہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ اعلان کیا تھا بہرحال بے کی شرارت ہے اور ان بے دینوں کی شرارت کی وجہ سے میں جو ہے وہ نہیں جا سکوں گا اور یہ جو میرا پروگرام تھا وہ اس وجہ سے بے دینوں کی شرارت کی وجہ سے ملتوی ہو گیا ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اسی پر ہم بھی راضی